کیا سال برشی ہو گیا جی جی مالک پاتی گئی جانور جانور جانور یا پودا کیونکہ آ, نامیاتی مرکب ہے آرگینک مرکب ہے یہ اگر مرنے کے بعد نیچے گہری گہرائیوں میں دب جائے تو اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا جب گوشت کھیلتا ہے تو اس کی جگہ زرع مٹی کے زا کے زرے پتھروں کے ذرے اس کی جگہ لیتے رہتے ہیں کرتے کرتے جس طرح جس سائی شکل کا تھا وہ مکمل سائی شکل کا پتھر وہاں جاتا ہے پاگل بننے میں کم از کم کتنا سال لگتے ہیں بیس ہزار سال منیمم ہے کم سے کم وقت جو ہے وہ بیس ہزار سال ہے بیس ہزار سال میں یہ مت آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اتنا بھی ہو اس میں جہاں تک ہے کہ سمندر کے کنارے جو جانور پانی پینے کے لیے ہے اور پھر اس پر کی کر ڈال گئی ہے اور وہ ہنن پچاس ہزار سال بعد کھدائی میں کسی طریقے سے وہ جگہ نکلی ہے تو پرندے کے پنجہ اسے میں بنے پتھر موجود اور آج تک جو ہے تو کوئی انسانی فاصل نہیں ملا ہے بزرگ جو ہے راہ میں جو ملا ہے انسان تو وہ فاصل نہیں ہے آڈیا ہے ملا ہے سب کچھ کا علاقہ ہے روبل خالی ہیں. ایک چوئی تو ٹھیک ہے بالکل سارا اس میں حفاطر والی بات بھی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ انسان کو زمین پرانے کے بیس ہزار سال سے کم گزرے میرے پاس آرٹیکل ہے باقاعدہ امریکہ کے ایک پروفیسر ہے اس نے برطانوی کے کا سامان لیا وہاں سے ایک بندر کی ہڈیاں نکالی ہیں اور اس کے اندر اس کو تصویریں کر کے سب کو آرٹیکل دکھایا کہ یہ انسان اور چمبندی کے درمیان جو کڑی نہیں مل رہی تھی ڈرمن کی وہ میں نے نکال لی اور یہ اس کا جبڑا, انسان کا جبڑا سارے نو مخلوقات ہے مسئلے ہے نا اس کے پیچھے دواس کے ہیں کیا کہتے ہیں دعا گوٹے کو کیا کہتے ہیں <مید> جی؟ جی سال کوئی سمجھا نہیں ایک دفعہ نہیں تھا تو صاحب کو اٹھایا تو ماشاء اللہ پشپشم بیان کیا تو دوسرے پار میں آیا تو آدمی والے آسول والے آئے ہوئے تھے پچھلے سفر کیا بیان میں سب نے کام کچھ نہیں کرنے چوری میں کا بیان کا کام کرتے قسم کی وہ کسی مخلوط بنے وہ اس پر آرٹیکل لکھ لکھ کر اس کا نام بھی ہے میرے پاس لکھ کر کسی کو اس کو پڑھے تو پچاس سال تک اس کو نا کوئی بیس پچیس سال تک وہ آرٹیکل لکھتا رہا اور ساری دنیا میں اس کی شہرت ہوئی اس کے جب شاگرد پروفیسر وغیرہ ختم ہو گئے نئی مسئلے کے باعث انہوں نے اس کو ذرا بنظر غائر دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ کسی انسان کا جبڑا نکالا ہوا اس پر لکھایا ہوا اس کے اوپر فارش کی ہوئی اور رنگ کو اور کی اور یہ اردو کا ایک محاورہ ہے فارسی کا ہر کے جب اگر کانک نمک لاب نمکی وہ نمک کی کان میں گیا نمک اب گیا ممتنی. تو کھیوڑا کے کان سے کوئی نکلے ہوں گے گدے وغیرہ نمک کے آئیں نمک کا گدا پورا کان میں کیا کیا پورا اس ہار جی میں نکلتا ہے نا یہ زوروجی کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں آپ نا ان کے پاس چند ایک فاصل ہے نا چند ایک فاصل ہے تو وہ بالکل جانور پتھر بنا کھیوڑا کے کان ڈھائی ہزار سال پرانی ڈھائی ہزار اور عراق کے اور بابل کے ان علاقوں کو نمک نکال کے کشتی میں ڈال کے گرسن کے ذریعے سمندر تک پہنچاتے تھے اس اور اس میں میں نوشہ سے لوگ بیٹھتے تھے کشتیوں میں اور کراچی پر جا کر پھر وہاں سے حج کے لیے آگے چلتے تھے یہ باقاعدہ یہ فاصل والی بات کی طرف نا امنات مطلب کہ باتیں سبزی ہو ہیں بیچ دستی کا بھی شروع کرتے ہیں کہ جو ذرا فضر لگے آپ فاضل کے بارے میں میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ ایک چیز کی مادی ماہیت تلبس سے بدلتی ہے تلبس کیسے کہتے ہیں چمٹنا چیز کسی کے ساتھ چمٹ جانا اور اس کے ساتھ رابطہ آ جانا اور جب ایک عرصہ دراز ہو اور خوب دباؤ کے ماحول میں ہو یعنی خوب گہرے طریقے سے ہو تو گوشت کے گوشت پوچھ کی چیز پتھر بن گئی گوشت کا اجزا گلتے گئے پتھر کے اجزا ڈھلتے گئے نہیں اور اندر فرائد کرتے گئے یہاں تک کرتے کرتے وہ چیز پتھر کی بن گئی یہ کس وجہ سے ہوا طلب بس سے کتنا گہرا تھا ایسی, ایسی گہرائی میں گئی ایسا بوجھ اس نے اپنے اوپر لیا کہ وہ اثر یہاں تک ہوا کہ اس اثر نے اس کی ماہیت کو بدل کے رکھ دیا باقی لوگوں کا نہیں کرتے ہیں ہم آپ اگر جو سلسلے میں بیت ہو سلسلے کے ساتھ الگ رکھ کے آتے جاتے ہیں تو اس بار کو چاہتے بھی ہیں کہ ہمارا حال بدل جائے اور نہ بدلنے پر افسوس بھی ہوتا ہے لیکن یہ تو پوچھنا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا طریقہ کار کے لیے سیکھنا ہوتا ہے جب آدمی طریقے کار سیکھ لیتا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے جو آدمی کو آسان نہ ہوتا ہے ہمارا سروس سکھانے والا رجسٹر کا دیا تھا وہ اس کے ساتھ مجھے کام کرنا پڑ رہا تھا مجھے سیکھنا پڑ رہا تھا میں چاہتا تھا کہ مجھے اپنا آپریشن سکھا دیں وہ نہیں سکھایا تھا کیوں کہ کیوں کسی کو سکھایا لم کے خریدنے اس زمانے میں سوچا تھا کہ سر سمپل پر آدمی یہاں سے خریدی سیکھ لیتا تھا اور ضلع میں جا کر تھا آپ تھا سارے آپریشن تو کچھ دن اس کو اس کے ساتھ ایسا رویہ کیا کہ ذرا خوش ہوا تو اس نے ایسے مجھ سے کہا کہاسائڈ کا پیشن کوئی چیز بھی نہیں ہے جب مسالے کو انگلی ڈالتے ہیں سر کوئی ہڈی ہے ہڈی کے ساتھ زور سے گلین کو دباتا ہے درمیان سے پھٹ جاتا ہے پھر ایسے کرتا ہے بس وہ جاتا تو نکال ہے نکال کے بات اس کرتے ہمیں یہ راج سے کھایا ہی نہیں چار مہینے ہونے تو ہیں چار مہینے آج ذرا اس کی تبیعت اچھی ہوئی حاصل کرنے کے لیے اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے ایسے ہی کوئی کسی کو تجربہ اور راز کی بات نہیں بتاتا اس کو اس کتنی آسان بات ہے چلا گیا دوسرے دن رات پہ قیدی آیا میں نے کہا یار پیش آپ بند بیچارے کہا ہے کر رہا ہے اس لیے کون ہے اگر میں کسی کو قیدی آیا ہوئے کہیں گے پیپل کرو اور تک اس کو کچھ لائے رکھو اس سے باہر دیکھو اور کچھ بگلے جا پر میں نے کوشچن کر دیا oh. اور صبح سے شاہ شکایت کی ضرورت ہے پار ہوگا کاٹا ہوگا آبادی کے پیشاب رہتے ہیں ٹھی نکلے گی اور ٹھٹھی رہتے پیشاب نکلے گا اس سے پہلے شکایت کر دوں پہلے شان کے لوگ پہلے خیر کر دوں ایسے سرکار رات کا سیکھنے طریقہ کار چاہیے نے ایک بادشاہ کا شوق ہوا کہ میں گری پر زمانے تعلق ہے پرانے زمانے میں ہوتے تھے یہ فقیر فکرال لوگ ہوتے تھے بچہ لگ بھگ کسی ہوئی ہوتی ہیں کہ ملتی ہے جو اتنا فنا ہوتا ہے فنا ہوتے تھے گریانی جگہ جو پانی ہے یہ کپڑوں گرفتار کر کے لاؤ گرفتار کر کے لایا درباد میں کھڑا کیا گیا क्या کہ آپ کی جاتے ہیں کیا بات کیا, ہوا؟ کیا, ہوا؟ کیا ہوا؟ چلا گیا کیا طریقہ ہے بادشاہ نے پہنچا جائیں پہنچا تو مارے آپ کیسے آئے ہوئے ہیں میں نے کہا جی ایسا گھر بار میں ایسے جھگڑے گھڑائیاں ہوئی مجھے گھر پہ نکال لیا گیا ہے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوئی پھر پہ کرتے آپ پہ جھگڑا نظر آیا یہاں آ گیا یہاں کیا کرنے کہا کو دیکھا دیکھتے ہی پسند آ گیا ہم نے کہاں کی خدمت کریں خدمت کریں آپ کے کام آئیں گے کچھ آپ دیر دیکھیں گے کہ نہیں کام پر بوجھ نہیں بنتے ہیں بس بیٹھ کر آپ کا کام کیا نکام تو پانی بھرنا کے شروع کیا اب صفائی وغیرہ پانی بھرنا سارے کام کر رہے ہیں جب, جب, جب اس نے کہا کہ ہندوستان کی زبان بھی عجیب نا سال میں بات کرتے ہیں کہ آ رہے سال ہے تو میں آخر آمبا. ہم بھی تمہیں بتا دیں کچھ ہم بھی دی بتا دیں سسرے کیا سسرے ہم بھی تجھے کچھ بتاتے دوسرے بھی سالے کو کہتے تھے دوسرے بھی سالے کو کہتے تھے تو یہ گلی ہوتی ہے تو باتوں میں خلاف بن گئی کیا ہوا نہیں چلو فلاں فلان بوٹیاں یہ ساری جمع کر کے لے آؤ کرا کے ٹکڑا لے کر رگڑی ساری چیزیں گھر میں یہ سونا ہے جا اور یہ بیٹھا تمہیں گھری کے پیچھے چلائے شادی وغیرہ سیکھ رہا اتنا ہی نہیں وہ ہے خراب شوق ایک آدمی کی زندگی برباد کر دیتا وہ ہمارا بتیجہ بھی اس نے کہا کہ اس کے بس اسے سیکھ لیا ہے لیکن آپ بنائے تو اس کو گرفتار کرتے ہیں تو میں نے کہا فکر نہ کر سکے ایک کلو بنا کر بھیجے دے دے بس میں خرید دوں گا تو کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو اس نے جو سونا بنانا تو سیکھا چلا گیا چلا گیا بادشاہ سلامت گرفتار کر چلا پھر گرفتار کر کے اس میں آپ آپ گھر ہی جانتے ہیں ہمیں سکھا سکھا گن کوئی نہیں جانتے کچھ نہیں سکھاتے تو بادشاہ نے کہا تو شہر کہا, گی گی کہا گیا کہ تمنا دل بل کی کر خدمت کی نہیں ملتا یہ بادشاہوں کے خزینہ دوسرا ہے کہ بیٹھے اپنی آسین کا ہے نہ پوچھو بولا بولا جی ماشاء اللہ پوچھا پوچھو گی عراضت ہو تو کو یہ بیٹھے اپنی گزرے خارد رحمۃ اللہ, ہیں اور شاید اللہ شاید کے جو تھے وہ قاضی ہیں. کی زیارت ہوئی ہے ان کی بیان بھی تقریباً جیل میں برنجی برنجی سارے آتولا شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے پڑھنے پر مطلب اور غیر موجودگی میں شاہ شاہجہادی صاحب نے نماز پڑھائی کی بازو کیڑا تھا اور سنگن میں جب گئے تو بازو کیسے ہوا کمر لاہور رحمۃ اللہ کے سر پر بڑا افسوس ہوا کہ اللہ کے بندے میں بندے اور ان کی ممبلی بھی سافی اور مامولی ویدی بھی بہت نقصان رہ جاتی ہے پھر میرا ہاتھ اُلٹا ہوا ہے اور یہ اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد میں کے جگہ میں گیا تو نے کہا جاتا آپ وہاں فرمائے آپ کو تکلیف ہوئی اور میرا یہ ہے تو بازو کیا تو چوٹ لگی میرا بازو کیڑا ہے اس لیے ہے سے ہاتھ میں پکڑا لگتا ہے تو ہاتھ تو سر حیدرآباد کی مجلس میں اس بات پر بات ہوئی تھی تسلطن پر اس پر جو بات ہوئی تھی اس میں یہ ہے کہ یہ تسلسل اور اس کا صحبت کا تسلسل یہ آدمی کو بدلتا ہے میں ہمارے کہ وہ ساتھی جن کے سال ہر سال ہمارے ساتھ ہو گئے اور وہ فضل ان کا حال بدلا ہوا ہے وہ تو اپنے آپ کو مجلس کی اتنی مزاجی سمجھتے ہیں کہ ہر مجلس میں آتے ہیں سبھی بات ہے آپ نے بات آزاد کے آنے کو تو میں محسوس کرتا ہوں ان کے آنے سے ہمارے لیے پرتی ہے ہم بھی کر سیکھیں گے ہے وہ تو اتنے طلب کا رکھے کہ وہ کوئی محرط کردہ جنہیں اثرات کو بدلنے کی ضرورت ہے جن کے بات میں ٹھہراؤ آنے کی ضرورت ہے جن کو پکوان کی ضرورت ہے وہ کبھی آ جائے کبھی نہ آئے ایک دفعہ آئے تو تین دفعہ نہ آئے تو اثرات جم کر بیٹھتے نہیں فاصل نہیں بنتے ہیں گوشت پوش پہ رہتا ہے پکا ہوگا اس پکا نقشہ نہیں پکا نقشہ بن جائے تو توڑ پھوڑ آپ کریں تو ختم نہیں ہوتا ہے جہاں تک اس کیا آپ وجود بھی ختم کر دیں تو ختم ہوگا ورنہ ختم نہیں ہوتا ہال پکا ہو جاتا ہے ساتھی کا واقعہ کہتے ہیں نے تار کیے کیے تو بات میں نہیں ہوگی گر جایا کہ کرتے ہیں ہوتے ہیں جائے پر. پھر کہتے اور آنا جانا زکرار کیے اور مجاہدہ کیا بدلا پھر, پھر گیا ماشاء اللہ میں سوفیہ کا کال ہے کہ قبول کے بعد رد نہیں ہے قبول کے بعد رد نہیں ہے اور قبول کے بعد گناہ کبیرہ سے بھی آدمی کا تالک ملا نہیں سوچتا ہے گناہ سے کریں हम ہم बात بات کریں تو ہم کہتے ہیں آج गया قبول کے بعد رد نہ ہونے کی مثال کہتے آج یہ بالک ہو جائے بالک ہونے کے بعد پھر اچھا نہیں منایا جا سکتا اس کو ایسے یہ قبول بھی جو ہے یہ بالغ ہو کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے مڑتا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عمونی طور پر تو گناہ ہوتا نہیں ہے نسبت رازو ہونے کے بعد الگ پکا ہونے کے بعد تو گناہ ہوتا نہیں ہے پرانا خاص طا ہو جائے جس کا کہ آدمی ڈی پکا ہو جائے پھر اس سے اثر نہیں ہوتا ہے کسی وقت ایسے حالات جو اگر آپ ہنسا ادھر سے گاڑی آ جائیے کوٹائی کر رہا ہے کوٹائی کر رہا ہے کوٹائی کر رہا ہے آپ اس کی تو پوری مشق دو چوراہوں میں ایک سے دو ایک گاڑیوں سے دو گاڑیوں سے نکالنے کی تین سے نکالنے کی لیکن حادثہ لی ہو گیا ایسے ہو, ہو, دیکھ دیکھ دیکھ ہو سکتا ہے پکڑائی سے ایسے کہتے کپور کے بعد بھی گنا ہو سکتا ہے کیوں کہ معصوم खता وہ تو ہم ہے اسلام ہے معصوم ہے مصطف اسلام ہے محفوظ احمد خطا علیہ اللہ ہے محفوظ احمد خطا علیہ اللہ ہے لیکن حفاظت کسی وقت کو اٹھ سکتی ہے اس وقت ختم نہیں یہ عقیدت کا مسئلہ ہے نبی کا جو نبی کی جو سلیکشن ہے یہ پکی ہے اس میں وہ بدلتے نہیں ہیں تو لہٰذا اس متوپی چیز ہے اور حفاظت جو ہے تو حفاظت کسی وقت ہو سکتی ہے تو تو آگ لیتا ہی نہیں ہے آگ میں پڑا رہے آگ لیتا ہی نہیں ہے اور پانی میں ڈوبا ہوا ڈوبی رو وہ روئی رو جو ہوتی ہے یہ جب تک اس کے اندر پانی ہے تو آگ نہیں دیتی پانی خشک ہو جائے تو آگ لیتی ہے صاحب سے معذوبہ کر سکتا ہے ان سے خطا ہوتی نہیں اور یہ اللہ معافی خطا ہے اور اکثر جو ہے پیفاط پوچھتی نہیں ہے ایک اور کام یہ ہے کہ جب خطا ہو جائے تو خطا ہونے کے بعد ایسی نظامت ایسا گڑ گڑھ تو باقائب ہونا, ایسا رجوع ہونا ہے ایسا گڑگڑا ہونا ہے ایسا الگ وجوہات تو اس کی معافی ہو جاتی ہے اور باتوں میں ایسی توازو آتی ہے اور ایسا فوٹ فوٹ ہو جاتی ہے کہ وہ مزید اس کی ترقی کے آلات ہو جاتے ہیں ورنہ حفاظت اور لیا بھی ہے جی بھی کسی ایسی چیز ہے کہ نام اشاریہ نو آسات تک ہے میں اور یہ لوگوں کا واقعا واقعات آئے تو کثرت عبادت اور کثرت مجاہدات ہے وہ پہنچے ہیں لیکن قبول نہیں ہوئے قبول اور چیز قبول اور یہ بلند بورا کا واقعہ کون بزرگ میں ناراض میں پڑھ پو لوگ ہیں دارافت دارافت دارافت بعد میں اس سے پہلے انجام بتا رہی ہے نا اس سے پہلے اس کے مقام کو رہی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے بلندی دی اور عزم دیا اس کا اتنا قرب ہوا یہ ہے کیا کہو ان اس آدمی کا کسا پڑا شروع سے پڑھا ہو رہا ہے ایک آدمی کا فضلہ کر رہے ہیں جس نے کوشش کی مجھے آزاد کیے اور اللہ کو بخت کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اللہ بارہ تعالیٰ نے اس کو خاص کی اتا فرمائی اس بازا فرمایا علم کا بہت اچھا طا فرمایا اور اپنے اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بہت اس کو اس کو راستے بتائے علم کا بڑا اچھا تعاف فرمایا اب اس کے بعد جو اس کو مقام ملا اس مقام ملنے کے بعد اس کے سامنے دو راستے تھے ایک یہ کہ اس کو روحانیت کے لیے آخرت کی رضا اللہ کی رضا کے لیے خدمت خلق کے لیے ہدایت کے لیے اور کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتا اس سے قربی لائی اور بہت اونچے مقامات ملتے اور دنیا جو ہے زہریلوں کا رولیوں کے سامنے آتی ہے میں آتی اور اللہ چاہتا تو بغیر دنیا کے اس کے کام بنتے اس کو صبر ہوتا ہے اس پھٹے پڑانے میں جھونپڑے میں سوکھی سوکھی میں بہت زندگی اس پر بڑا خراب سکون ہو جاتا ہے نہ ضرور اس کی لڑائی سے پوری کرتا وہ ساری باتیں ہو جاتی لیکن جب اس کو اسکرین اس کو ملنے کے بعد بجائے جیسے استعمال کرنے کے اس سے غلطی ہو گئی اور خواہش نفس کے تحت اسے شیتانی جیسے سکا اس کو شمار کرنا اور ہوا یوں کہ بلن بہورا کو جس وقت کے مسل اسلام کا حملہ تھا مسل اسلام کا جازی حملہ تھا اور اس میں اس طرح ہوا کہ بلند بہوا اس قوم نے بلایا کہ ہماری قوم کا ولی بہت ہے بہت بڑا بزرگ ہے دعا قبولیت دعا کرنے دعا والا ہے بدوا کرے مسلمان بڑی کوشش کیا بیوی کی کو لگایا بیوی کو شکرانے وغیرہ زیورات ساری چیزیں پہنچ گئی اور اس کا نواب بنایا اس نے کافی دن محنت کی کوشش کی اور اس کا حال بدلا اور اس کو تیار کیا اس نے مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا ایک آدمی سے ہم نے کہا کہ بادی صاحب نے بغیر میرٹھ کے کام کروا دیا میرٹھ والے کو دعوا کر کے کام کروا دیا کہا کیا کریں ہمارے بیٹے کی شادی میں بڑا خرچہ کیا تھا کہ اللہ سے شکایت کر سکتے ہمارے پیار میں اور لے کر گئے پاڑی پر چڑھا پاڑی پر چڑھ کر گیا گرے پر بٹھا کر لے گئے پاڑی پر چڑھ کر اسے دعا مانگنی بہت کوئی چیز دعا مانگے کہ مسئلہ علیہ السلام کا رشتہ تباہ ہو اور اس کے زبان سے دعا کرتے کرتے جب اس نے پکا ارادہ تھا کر ہی لیا تھا پہلے تو اس کے جو امال تھے جو دورانی تھی اس کی حفاظت کرتی رہی کہ اس کی زبان نہ مڑے اس کے اندر لیکن آ جب اس نے بار بار کرتے ہو, اندر سے ہو, دوران سے ختم ہوئی اندھیرا ہوا اس کی زبان چل پڑی اور اس سے مسئلہ السلام کو رشتہ کے شکست کا فیصلہ بلامنظ تجویز دی تھی کہ لشکر میں بدکاری کرائی جائے تجویز اس کی تھی آه. اس کی تھی تھا ان کی تب ہوگی تباہ ہوگا جب ان کے اندر بنائے قبدہ ہو جائے ورنہ ہی نہیں تباہ ہوتا آپ عورتوں کو لا کر چھوڑا اب وہ سے اور جو اللہ کے تعلق والے بندے تھے وہ بہت خفا ہوئے اور بہت غصہ ان کو آیا یہاں تک کہ یوشاسلام جو موسی اسلام کے جانشین ہوئے ہیں ان کے خاص جو تھے وہ جب گئے تو نے ایک نظام مار کر ایک اور مرکز بڑا خرچ تک اس حالت میں لا کر پھینک تو بڑے ایسے عجیب و غریب نے میشاء کی یہ غالب نہیں کی ہاں چند جو کہتے ہیں وہ شمول اور شمول مسلم عیشن کے واریوں میں سے بھی ہیں اور یہ تو اتنا سخت مطلب انہوں نے آپریشن کیا اور اتنا سخت ایکشن لیا اسلام میں نے لیکن یہ ہے کہ بس وہ ان سے کنٹرول نہ ہو سکتا. بس ان کے نتیجے میں لشکر میں تعاون پھیل گیا اور تعاون پھیلنے کے بعد بس لشکر کی سارا زور و کو ختم ہو گئی باتیں والوں کو پتہ ہو گئی یہاں پر جو یوز یا نا اس جگہ کو پہنچانے کے پرانا تجربہ ان کا سارا کا پرانا فجر بہن کے پاس افغانی کتابوں میں ریکارڈ میں ان کے پاس یہ گریں گے تو اللہ کی نظر سے گرے گی اور اللہ کی مدد کی ہٹ جائے گی اس کا یہ ہوگا کہ بس یہ تباہی فنکن رہا خدا کا مزہ وقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس کی تباہی اس کی بربادی اپنی ہے زیادہ وقت کے لیے ہمیشہ کے لیے آدمی اپنے لیے بربادی کا فیصلہ کرا دیتا ہے اور آدمی تباہی کا فیصلہ کرا دیتا ہے سلمند رہے وہ آدمی سمجھدار رہے وہ آدمی جو نفس کی چاہتوں کو کچل دے اور اللہ کے احکامات پر ان کو قربان کر دے اور اس وقت میں جس وقت نفس اس کو رہا ہو گرا رہا ہو بس ہمت کر لوں اور شیطان کسی سے ہاتھ پکڑ کر اور گناہ نہیں کرتا وہ میں نفس کو ابھارتا ہے ترغیب دیتا ہے یہاں تک کہ آدمی ارادہ کر کے گنا خود کرتے ہیں وہ شیطان کہے گا جب صاحب کتاب ہوگا تو انسانوں کو کہے گا فلا تلومو فلا الوم فلاں مجھے ملامت کرو ملامت کروا نفس میں سو میں ترغیب دیتا تھا کر دے تم خود خان خود ہے اپنے ادارے سے اور اس حال سے نکلنے کے طریقے اللہ والوں نے کپتن نظام ربن کیا ہے اور اس سے ہزاروں اس ہزاروں لاکھوں کی اصلاح ہوئی ہے تو کوئی معمول تو نہیں ہے نفسیات والوں نے الیکشن کروایا میں نے کہا کہ آپ کے جو رفتیات میں فرائڈ کہتے ہیں کہذبہ ہے کہ اس کو چھوٹا بچہ دودھ پینے کے دوران ہی پورا کر رہا ہوتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی ایکسپیل تو ضروری ایکسپیل کہتے ہیں جو کسی جگہ سے زور آیا تو سوراخوں کا چیز نکلتا ہے اس کے لیے ایکسپیل ہونا ضروری ہے تو ان سے میں نے کہا کہ یہ سو فیصد جھوٹ بول رہا اور میں دنیا کے سڑکوں والوں کے ایک نمائندے کے طور پر آتے کا اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سو فیصد اصلاح کرتے ہیں اور سو فیصد لا کرنے میں پورے کامیاب ہوتے ہیں تعالی. اور ہمارے نوجوان ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ سارے خیالات اسے گئے خواب و خیال ہو گئے تو اللہ کا سب ہے اتنے بنا سکون ہے لوگ سارے خیالات جو وہ گئے آئے ہو گئے سب گئے آئے ہو گئے کہ آدمی کو اس کے لیے ترتیب لکھے ہوئے ہم چھوٹے بچے تھے ہمارے ساتھ ایک لڑتا تھا بڑا شرارتی تھا اور بڑا ہوشیار تھا تو یہ لڑے رہا تو آدمی کو گرا دیتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو مجھ سے کہا کہ جب آدمی اس پر ہو جائے گا گتھن گھا ہو جائے نا تو اپنی ٹانگ کو اس کی کے پیچھے کر کے ایسے کر دیا جائے یہ الگ سے گرا ہوتا اتنی آسان بات پتہ ہی نہیں جب آگے بھاگتا تھا اس کے بیچ ہم دوڑ لگاتے تھے سب او اور جب تیز ہوتا تھا پکڑے تو ایک فوٹے دور ہو کر بیٹھ جاتا تو ہم آگے گر جاتے کی ہے؟ تو جب تیز کرنے کے بعد ایک فوٹے دور <هم اسے> ہو کر بیٹھ جاتے ہم <smese> <sniffs> اس <تجبار> کے اس کو پکڑنے جاتے گر جاتے نس کے ساتھ بھی کشتی کے طریقے کے سیکھ لے تو نفس, نفس قابو ہوا آدمی سے بادشاہ ہو گیا سال سے جو کوتائیاں ہوتی ہیں سب بات ہے طلباء سے پڑھیاں رہتی ہیں کس وجہ سے کہ نفس کا نفس کی چاہت کو قابو کر کے اس کو بٹھانا ہے ہمارے ساتھی رنجی صاحب نے بتایا کہ کاروبار تباہ ہو گیا تو میں نے کہا کیا کرا کہ ہر روز والی بال کھیلتی ہے شہر والے جو ہے نا ہوتا ہے کہ جو تازہ دردی ہے ہماری ایک دعا کریں کہ بچہ کرکٹ کا بڑا شوقین دکان پر بیٹھنے کا اس کا جذبہ بن جائے نہ وہ کرے جب تک ماں باپ زندہ ہیں تو مزے کرو کھاؤ پیو چکلیٹ کھیلو لیکن چھپری کی فرق ہے ہٹھی تمہیں شام کو جو کھانا ملتا تھا جو لباس کو سوتے ملی ہوئی تھیں وہ کس طرح جو اوپر آج ملتا گزر گیا اب تو اور کتنے اس کے بارے میں آپ میں شور پیدا ہوتا تو چاہتے نفس کو روک لینا ہو اور جگہ پر لیا یہ تو سارا فن ہے اور جدا مدد سے ملا ہمارے دوستی کرتا ہوں पर آتا ہے میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کو مجموعی پڑھتا ہوں باقی پڑھتا رہتا ہوں بہرحال بہرحال میں نے کہنے کی حیثیت میں نہیں ہوں لیکن ایک بار میں کہنا چاہتا تھا کہ لوگ بزرگوں کی باتوں کو قرآن و حدیث کا بدل بنا لیتے ہیں حالانکہ وہ بدل نہیں ہے پاس اتنی قرآن و حدیث ہے میں دیکھا بھی کتنی فنی غلطی ہے فنی غلطی ہے بزرگوں کی بات ہے تو قرآن وزیز کی تشریح ہے کہ پھر اپنے مقام اپنے علم اور اپنے کمال سے کر کے ہمیں دے رہے ہیں اور برالات پر قرآن عزیز کی طرف حدیث اور میں جاؤں تو میں تبدیلی حصیت سے جا رہا ہوں تو ان کی باتیں وہ تو واقعی قرآن عزیز پتا لگا اس جگہ میں تو اس کی تشریح کر رہی ہوں اور کوئی ویزا نہیں وہ کہا کہ گری بال پر آ کر رک جاؤ ہر ایک آدمی اس پر رہنمائی کرتا ہے اس بات سے آگے آپ کو بڑھا کر قرآن کی طرف لے جا رہا ہے اصل ممبر اور معذر کی طرف لے کر جا رہا ہمارے کا طریقہ تھا نا کہ ہم ہر بات کتاب اللہ کے روشنی فیصلہ کریں خارجی خارجہ مناظر کے لیے آیا اور بات اس نے کی انہوں نے کہا کہ میں تو مصحف پر فیصلہ کروں اللہ نے فرمایا کہ اے, اے مصحف سے تو کھڑی ہو جا اور اس کے ساتھ بات کر اللہ کے بندے یہ بس جو ہے یہ تو خود کو نہیں بولے گی اللہ تبارک مسلم کو حضور حضو حسلم کے شاگرد ہم نے آپ سے ہم نے لیا ہے تو بس کے بارے میں ہم جو کہیں گے حضور جو کہہ رہے ہیں وہ بات ہو گئی لیکن بس درمیان میں سارے واسطے آپ کے پاس آئیے اور ماشاء اللہ اتنے قابل ہو گئے آپ سمجھ رہے ہیں اس کو بڑی غلطی یہی ہوئی ہے پالے ہوئے دن رات ساتھ رہے ہوئے اور اس بار اس بات کا دعویٰ کی روشت فیصلہ کریں کہ اس کی بات پر نہیں کرنا جانے کے لیے خارجی سے خارجی ایک خارجی کو شہید کر کے آ رہے ہیں. راستے کو بھوک لگی ہے کسی کو شکار کیا ہے. جب زبردست کو کر رہے تھے تو چھری جو تھی وہری تھی کے بڑے پریشان ہو گئے آگے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گئے کہ اس کا ہم کیا اضالہ کریں کہ ہمارے ہم, ہم سے جانور کو تکلیف نہیں ہے اور جو سادی ہے اور پرندے کو اسے کہتے ہیں جب آج میں غیر محقق ہوتا ہے تو غیر ضروری باتوں پر اس کا بہت زور ہوتا ہے اور اہم باتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اور یہ گمائی کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور غیر موقع کے لوگوں کو اس سے بڑا اس بڑے دھوکے پڑتے ہیں جسمان کے کاطل خارج نہیں ہے سر ہم نے سے ایک بات یہی غرض دی کہ آدمی کی جب شروع میں تو بہت زیادہ اپنے ماحول مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حال پکا ہو اور اپنا حال لکھ کر اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہوتا ہے اور کیسے میرا حال پکا ہو اس کے بارے میں کوئی ابھی پوچھنی ہوتی ہے تو اللہ تو بارہ کھڑا یہ آدمی جذبہ رکھے اور کوشش کرے ضرور پا کے رہتا ہے ایسی بات نہیں تو فضل روپل رہا کوئی آدمی ارادہ کرے اور کوشش کرے اللہ تعالیٰ ضرور حما